بالي بسم الله الرحمن الرحيم بالسند المتصل من سائب الثيمي ديواني ومحمد بن خالد بن سليمان بن الأشعث يروي قال فهل يريد المطلق القابل وابن قال حدثنا مسدد عن الزين عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم تعالى حلی المسلمفرا کیا مسلمان کافر کا وارث ہوگا آپ نے سراجی میں موانع عرص میں وارث ہونے سے ایک ماں نے پڑھا ہے تباع نے دین یعنی مورث اور وارث کا دین اور مذہب الگ الگ ہونا میت مسلمان ہے اس کا بیٹا کافر ہے تو کافر بیٹا اپنے مسلمان باپ کا وارث نہیں ہوگا یا میت کافر ہے اس کا بیٹا ہاں میت کافر ہے اس کا بیٹا مسلمان ہے تو یہ مسلمان بیٹا اپنے کافر باپ کا وارث نہیں ہوگا یہ تھا اس کا مطلب تو یہ مسئلہ تو اجماعی ہے کہ تباہ نے دی نین مان عرص ہے یہاں تباعل دین کا معنی اس ہونا جو اجماعی ہے تو تباہل دینین سے مراد کیا ہے ایک طرف اسلام ہو ایک طرف کفر ہو ایک طرف اسلام ہو ایک طرف کفر ہو میت مسلمان ہو اور اس کا وارث ہو سکنے والا رشتہ دار کافر ہو یا میت کافر ہو اس کا رشتہ دار وارث ہو سکنے والا رشتہ دار مسلم ہو تو یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو گے یہ تو اجماعی مسئلہ ہے البتہ اگر اختلاف ہے تو اس میں ہے کہ اسلام کے علاوہ جو ادیان ہیں تو کفر تو سب ہیں اسلام کے علاوہ جو ادیان ہے وہ سب ایک ہیں یا ان میں بھی آپس میں تباہیل ہیں مثلا یہودیت اور نصرانیت یہودیت اور نصرانیت <تصفح> یہ دونوں ایک ہیں باب اس میں یا ان میں تباہون ہیں تو اس میں اختلاف ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ جو ادھیان ہیں وہ سب کفر ہیں اور الكفر ملت الواحدہ الكفر ملت ہاں جب ملت واحدہ ہے تو یہودی میت کا اس کا نسرانی بیٹا اور اس کا برعکس نصرانی میت کا اس کا یہودی بیٹا وارث ہوں گے کیوں؟ جسے کہ دونوں ملتے ہے ایک اور بعد یہ کہتے ہیں کہ نہیں اسلام کے علاوہ جو ادھیان ہیں ان میں بھی آپس میں تباہون ہے لہذا یہودی نسرانی کا اور نسرانی یہودی کا وارث نہیں ہوگا بہرحال ایک طرف اسلام اور دوسری طرف کفر تو ان میں جو تقابل ہے وہ تقابل تبائن کا ہے ہاں نبی علیہ السلام فرمایا لا یز المسلم الكافر ولا الكافر المسلم نہیں وارث ہوگا مسلمان کافر کا اور نہ کافر مسلمان کا پڑھیے <تصفح> پہلے یہ سمجھ لیجیے اتنی بات تو آپ جانتے ہوں گے کہ آپ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے اور عبدالمطلب کے بیٹے آپ کے چچا ابو طالب تھے جانتے نہیں اور ابو طالب کے بیٹے حضرت علی جعفر ابن ابی طالب اور عقیل ابن ابی طالب اور طالب یہ چار بیٹے تھے عبد المختلب نے اپنے آخری وقت کے اندر یعنی جب وہ بہت ہی زیادہ کمزور ہو گئے تھے تو اپنا مکان اپنے بیٹوں کے درمیان تقسیم کر دیا تھا آخر میں وہ سارے مکانات ابو طالب کے قبضے میں آگئے تھے جس طرح سے بھی ابو طالب کے ایک بیٹے طالب وہ تو غزو بدر کے موقع پر گم ہو گئے تھے ابو طالب کو جو ابو طالب کہتے ہیں کنیت وہ اسی بیٹے کے وجہ سے جس کا نام طالب تھا اور غزل بدر کے موقع پر وہ گم ہو گئے تھے باقی رہ گئے تین جعفر علی ابو طالب کی وفات سے پہلے ہی حضرت علی تو حضور وسلم کے ساتھ ہجرت کرائے تھے مدینہ رہ گئے جعفر تو وہ بھی ابو طالب کی وفات سے بہت پہلے اسلام لے آئے تھے اس لیے ان کو اس مکان میں حصہ لینے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا صرف عقیل بچے جو اپنے باپ ابو طالب کے وفات کے وقت تک اسلام نہیں لائے تھے لہذا وہی پورے مکان کے وارث ہوئے بات آئے سمجھیں آپ کے دادا عبد المت نے اپنے آخری وقت کے اندر اپنا مکان بیٹوں میں تقسیم کر دیا تھا اور بیٹوں میں خود علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بھی تھے جن کی وفات ہو چکی تھی اور آخر میں وہ سارا مکان ایک ہی بیٹے ابو طالب کے قبضے میں آ گیا اور ابو طالب کے چار بیٹے تھے علی جعفر عقیل طالب تو طالب تو غزے بدر کے موقع پر گم ہو گئے تھے ان کا پتہ ہی نہیں چلا حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرائے تھے مدینہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ابو طالب کی وفات سے بہت پہلے اسلام لے آئے تھے لہذا ان کو حصہ ملنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا رہ گئے عقیل صرف تو وہ ابو طالب کی وفات کے وقت بھی وقت تک بھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے اس وجہ سے وہی جو ہے مکان کے وارش ہوئے لیکن عقیل نے پھر کیا کام کیا کہ وہ مکان پورا کا پورا یا اس کا کچھ حصہ بیچ دیا کس نے بیچ دیا عقیل, عقیل. عقیل. بعد میں وہ اسلام لے آئے تھے باپ کی وفات کے بعد لیکن یہ ہوا کہ مکان انہوں نے بیچ دیا تھا اب آدیش پڑھیے اسامہ ابن زید کہتے ہیں کل یا رسول اللہ اینا نہ غدن فی حجتی حج یہ فی حجتی حج کا تعلق کل سے ہے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے دوران فی حجتی حج میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے دوران کل پوچھا اے اللہ کے رسول اینا نہ تنزلو غدن کل کہاں سے آم کریں گے کل مکہ میں کہاں سے آم کریں گے طواف وغیرہ سے فارو ہونے کے بعد قال <تصفح> آپ نے فرمایا بہت افسوس کے ساتھ باہر تارہ کا لانا اکیل منزلن بعد <تصفح> عقیل نے ہمارے لیے کوئی ٹھکانہ چھوڑا جو ملا تھا آبائی مکان وہ انہوں نے بیچ دیا اب ہمارے لیے وہاں مکے کے اندر کوئی ٹھکانہ ہی نہیں کیا حقیل نے ہمارے لیے کوئی ٹھکانہ چھوڑا ثم مکالا پھر فرمایا نہ نو نادلونا بھی خیفی بنی کا ہم ٹھہریں گے مینا کے اندر خیف بنو کنانہ میں یہ جہاں جمرات واقع ہیں اس کے بالکل قریب یہ جگہ ہے اور وہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے جو مسجد خیف کے نام سے جانی جاتی ہے سمجھے نا تو جگہ کا نام ہے خیف بنی کنانہ اور وہاں مشہور مسجد ہے مسجد خیف ہم ٹھہریں گے خیف بنی کنانہ میں ہائیسخا سمت قریشن عدل کفر جہاں قریش نے ان سے معاہدہ کیا تھا کفر پر کفر پر معاہدہ کرنے کا کیا مطلب یہ بنو کنانا جو ایک قبیلہ ہے یہ قریش کے حلیف تھے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جب قریش مکہ نے ہر لالچ دھمکی ہر ذریعے سے اس بات کی کوشش کر لی کہ محمد ہمارے بتوں کو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے باز آ جائیں اپنے آبائی دین پر آ جائیں اور اس کے لیے ابو طالب کو بھی کئی مرتبہ بیچ میں ڈالا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیجئے یا آپ جو ہے سرپرستی سے ہاتھ اٹھا لیجئے کبھی یہ کہ اس کو ہمارے حوالے کر دیجئے قتل کرنے کا بھی جو پلان بنایا لیکن ساری اسکیمیں ان کی ناکام رہیں اور ابو طالب نے بھی انکار کر دیا کہ کچھ بھی ہو لیکن میں اپنے بھتیجے کو یوں و مددگار نہیں چھوڑوں گا تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ انہوں نے مجبور کر دیا شعب ابی طالب کے اندر تمام بنو ہاشم کو وہیں محسور کر دیا دو سال تک شعب ابی طالب میں یہ حضرات محسور رہے اور رسد وغیرہ پر پابندی لگا دی کہ کھانے پینے کی کوئی چیز ان تک نہ پہنچ جائے لیکن پھر بھی چوری چھپے کھانے پینے کی چیزیں وہاں پہنچ جاتی تھی اور یہ جو قید ہے وہاں حسار وہاں طالب کے اندر یہ بات سے اسلام اور مسلمانوں کے حق میں اچھا بھی ہوا کیوں اجتماعیت پیدا ہوگئی نا اجتماعیت پیدا ہوگی سب ایک جگہ اکٹھا ہیں اور ہر وقت اپنا مدلسے ہوتی ہیں دعوت و تبلیغ کر کے بھی اسکیمیں بنتی ہیں تو جو مسلمان تھے وہ اور پختہ ہوتے گئے ہم لوگ ٹھہریں گے خیفے بنی کنانہ میں جہاں قریش نے بنو کنانہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کوکر پر یعنی محسب میں مہوتسم یہ خانے کعبہ سے بالکل حرم سے کوئی ایک کلومیٹر دوری پر قبرستان ہے مکہ کا جنت الموال جسے کہتے ہیں مدینے میں تو جنت البقی ہے اور وہاں جنت الموالہ ہے اسی کے کچھ پیچھے یہ جگہ واقع ہے جس کو محسب کہتے ہیں ودا کا انا بنی کنالا بھی بیان کرتے ہیں کا انا بنی کا نانتا ہالپتن علا بنی ہاشن اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنو کنانا نے پور سے معاہدہ کیا تھا بنو ہاشم آپ کے خاندان بنو ہاشم کے خلاف اس بات کا کہ نہ تو ان سے نکاح کا معاملہ کریں گے یعنی نہ ان کو اپنی بیٹی دیں گے نہ ان کی بیٹی لیں گے والا یووا یو اور نہ ان سے خرید فروخت کریں گے والا یو وم آوا یووی ایوان ٹھکانہ دینا اور نہ ان کو ٹھکانہ دیں گے خیف <والخیف> الوادی خیف وادی کو کہتے ہیں پھر ایک متعین جگہ کا نام ہو گیا متعین وادی کا پڑھیے <سلام> <سؤال> دو الگ الگ ملت والے دو الگ الگ دین والے آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے <سؤال> ابھی میں نے بیان کیا تھا کہ تبائل دی نین مانے اے عرص ہے اجماعی طور پر یعنی تمام ائمہ کا اجماع ہے تمام اما کا اجماء ہے اجما سے یہی مراد ہے یہ نہیں کہ تمام انسانوں کا اجما بلکہ تمام اما کا اجماء ہے اب اس کے خلاف کے جو لوگ قائل ہیں وہ امام نہیں وہ مقتدی ہیں اس کے خلاف کے جو قائل ہیں وہ امام نہیں مقتدی ہیں لہذا یہ مخالفت جو ہے اجماء کے اندر مضر نہیں ہوگی چاند سے کچھ لوگوں نے کہا کہ کافر تو مسلمان کا وارث نہیں ہوگا لیکن مسلمان کافر کا وارث ہوگا دیکھیے عبداللہ نبریدہ کہتے ہیں اخوینی یہودی و مسلم انخوائنی احدوما یہودی یون یہودی آ رہا ہے ان اخوئینی اہادما یہودی و تانی ہما مسلم دو بھائی جن میں سے ایک یہودی تھا اور ایک مسلمان تھا اور میت کون تھا میت جو ہے کافر تھا تو ایک کافر شخص مرا اس کے دو بیٹے تھے ایک یہودی کافر سے مراد یہودی ہے کہ ایک یہودی شخص مرا اس کے دو بیٹے تھے ایک یہودی اور ایک مسلم جو یہودی بیٹا تھا جو اپنے میت باپ کا مذہب تھا اس نے سارا مال جو ہے سمیٹ لیا مسلمان نے اعتراض کیا کہ مجھے ملنا چاہیے یا مجھے بھی ملنا چاہیے میں بھی بیٹا ہوں تو دو بھائی جن میں سے ایک یہودی اور ایک مسلم تھا وہ اپنا وراثت کا مقدمہ لے گئے یاہیا ابن یامور کے پاس فور رسل مسلمہ منہما تو یاہجہ ابن یامور نے ان دونوں بھائیوں میں سے مسلمان بھائی کو وارث بنایا کس کا وارث بنایا اس کے یہودی باپ کا اس کے یہودی باپ کا وہ اور دلیل میں یہ کہا کس نے یامول نے بطور استعمال کہ حد ابو ابوال اسودی رجلن رجن حسہ انا معذن کہ مجھ سے بیان کیا ابو الاسود نے ایک شخص نے ان سے بیان کیا کہ حضرت معذ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے اسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے الاسلام اسلام یو اسلام بڑھتا ہے ہٹتا نہیں اور اسی طرح سے ایک دوسری روایت بھی پیش کرتی ال اسلام یالو والا لہ اسلام غالب رہے گا مغلوب نہیں ہوگا تو غالبیت اسی میں ہے کہ مسلمان بیٹے کو وارث بنایا جائے اور یہودی بیٹے کو وارث نہ بنایا جائے فور رسل مسلمہ اس بنا پر انہوں نے مسلمان بھائی کو وارث بنایا اور یہودی کو وارث نہیں بنایا یہ ان کا اجتہاد ہے یہ ان کا اجتہار ہے ورنہ ال اسلام و جدید ولاقسم یا السلام یالو ولاء علیہ کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ تو مرتبے کی بڑائی بیان کرنا ہے <تصفيق> <بڑی> <تصفيق> یہ یا ابن ابوالاسف دہلی سے بیان کرتے ہیں کہ انا مزن بی میراث یہودی وارثو مسلم حضرت ماد ایک یہودی کی میراث لے کر آئے جس کا وارث مسلمان تھا اسی عدی سے مذکور کے معنی میں نبی علیہ السلام سے تو حضرت ماد ایک یہودی کی میراث یعنی مرنے والا یہودی تھا اور اس نے جو مال چھوڑا تھا اس کا وارث مسلمان تھا اسی سے استعلال کیا ہے کہ مسلمان کافر کا وارث ہو سکتا ہے لیکن مدین نے اس حدیث کو جو ہے ضعیب قرار دیا ہے اس میں امرب ابن ابھی حکیم ہے شروع کے اندر ان کی وجہ سے حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے پڑھئے. وفيه <تصفيق> قال حدثنا هجال ابن يعفور وقال حدثنا قال ابن دارود وقال حدثنا محمد ابن مسلم عن ابن بذيالي عن ابشع تائر من عباس ربي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل قسم قسم في جائبية طر على مصر سما وكل قسم أدركه من الإسلام فإنه على قسم الإسلام طبعا جو وارث ہونے سے معنی ہے میت کی موت کے وقت کا معتبر ہے میت کی موت کے وقت کا معتبر ہے اسی طریقے سے اتحاد دین بھی وارث ہونے کے سلسلے میں میت کی موت کے وقت کا معتبر ہے اس کی مثال لیجئے کی ایک, ش... ایک مسلمان شخص نے انتقال کیا ایک مسلمان شخص نے انتقال کیا درا حالے کی اس کا ایک بیٹا مسلمان ہے اور ایک بیٹا کافر ہے تقسیم میرا سے پہلے تقسیم میرا سے پہلے وہ کافر بیٹا مسلمان ہو گیا اب میت کا اور وارث کا دین ایک ہو گیا نہیں ہو گیا لیکن اس کا اعتبار نہیں ہوگا جو, جو بیٹا اپنے میت باپ کی جو ہے موت کے وقت مسلمان تھا وہی وارث ہوگا اور اس کے مرنے کے بعد جو تقسیم میراث سے پہلے اسلام لایا اس کے اسلام کا اعتبار نہیں ہوگا اسی طریقے سے ایک کافر شخص نے انتقال کیا جس کے دو بیٹے ہیں ایک کافر ہے اور ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے اور ایک مسلمان ہے ایک کافر نے انتقال کیا جس کے دو بیٹے ہیں ایک تو کافر اور ایک مسلمان تقسیمی میرا سے پہلے کافر بیٹا اسلام لے آیا تو وہ وارث نہیں ہوگا ہاں کافر بیٹا اسلام لے آیا کافر شف نے انتقال کیا اس کا ایک بیٹا کافر اور ایک بیٹا بعد میں جو ہے تقسیمی سے پہلے کافر بیٹا جو ہے اسلام لے آیا تو یہ تباہل دینی نہیں ہوگا کیوں یہ تباہل دین مئی کی موت کے وقت نہیں پایا گیا نا مئی کی موت کے وقت نہیں پائے گا اس وقت تو باپ کی طرح یہ بھی جو ہے کافی ہی تھا اس وجہ سے یہ وارث ہوگا <coughs> وارث ہوگا کیونکہ اپنے باپ کی موت کے وقت تو کافی ہی تھا تو اس وقت تباہی انہیں دینین پایا گیا بعد میں جو ہے میں میراث سے پہلے مسلمان ہوا تو یہ بعد کا تباہ انہیں دینیل جو ہے یہ حارج نہیں ہوگا مانے نہیں بنے گا <coughs> اس شخص کے بیان میں جو اسلام لائے میراث پر جو بھی تقسیم نہیں کی نبی علیہ السلام فرما کلو قسم قسمہ فل جاہلی تھی فہو علامہ میراث کی ہر وہ تقسیم جو زمان جاہلیت میں کی گئی تو وہ اسی پر باقی رہے گی وہ باقی رہے گی اسی طرح جس طرح وہ تقسیم کی گئی ہے اور میراث کی ہر وہ تقسیم جس کو اسلام نے پا لیا یعنی حالت اسلام میں جو تقسیم ہوئی تو وہ اسلامی قانون تقسیم کے مطابق ہوگی بابن فلوالا پڑھو گئے بابن فی وفيه قال عدسنا قطيمكم سعيد قال مالكم عرض وعليه قابعهم ورمهم يعمر أن عائشته لكم منين رضي الله وعنها أرادت أن تكتري جارية تتعرض لقراء فقال أمنها نبيعنا على أن ملا أهالنا فأكرت عائشة برسول الله يسجر الصلاة عليه وسلم فقال لا يتعرض لذلك فإن البلاء بمن باب الفلائی والا ایک تو آپ پڑھ چکے ہیں سراجی میں اس کو ولائے کہتے ہیں اس کو ولائے کہلائے کہتے ہیں وہ کیا ہے کہ جب میت کے اصحاب الفرو سے مال بچ گیا ہو چاہے صاو فرد نہ ہونے کی صورت میں کل مال بچ گیا ہو یا اساو فروض وارث ہیں ان کے اپنا اپنا مقررہ حصہ لینے کے بعد کچھ مال بچ گیا ہو تو یہ کل یا کچھ یہ کل یا کچھ بچے ہوئے مال کا جو لوگ حقدار ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ان کو اصبہ کہتے ہیں پھر اس کی دو قسمیں پڑی تھیں کہ اگر یہ اساب الفروض سے بچے ہوئے پل یا کچھ مال کا استحقاق میت سے خون رشتہ ہونے کی وجہ سے ہے مثلا میت کا وہ بیٹا ہے یا میت کا بھائی ہے یا میت کا چچا ہے وغیرہ تو اس کو کیا کہیں گے ایسے شخص کو عصب نصبی کہتے ہیں اور اگر اساب الفروض سے بچے ہوئے کل یا کچھ مال کا استحقاق میت سے کسی خونی رشتے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ میت اس کا کبھی اس کا غلام تھا اس نے میت کو آزاد کیا تھا میت کا یہ مول عطاقا ہے موتق ہے تو ایسے شخص کو اسب سبب بھی ہی کہتے ہیں اور اعتاق کی بنا پر اصحاب ال کے اصحاب الفرود وارثوں سے بچے ہوئے مال کا استحقاق میت کو آزاد کرنے کی بنا پر اگر ہے تو اس استحقاق کو کیا کہتے ہیں حق کے والا کہتے ہیں اس استحقاق کو کیا کہتے ہیں حق کے والا کہتے ہیں اب یہ جو میں نے مثال دی ہے اس کو کہتے ہیں ولائے عفق میت کو آزاد کرنے کے سبب مال کا استحق کیا کہلاتا ولاء عفق ایک ہے ولائے اسلام ولائے اسلام یعنی میت نے جس شخص کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا میت نے جس شخص کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی تھی اگر میت کا کوئی وارث صاحب فرض یا اسبا نہیں ہے تو بال لوگوں کے نزدیک اس کا بچا ہوا مال کس کو ملے گا جس کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا تھا اس کو ولائے اسلام کہتے ہیں اور ایک ہے ولائے حلف مثلاً ایک شخص نے کسی سے کہا کہ آج سے آپ ہمارے مولا ہیں اگر میں کوئی جنایت کروں کسی کے اوپر جس کی وجہ میرے اوپر دیت واجب ہو تو میری طرف سے دیت ادا کر دینا اور جب میں مر جاؤں تو سارا مال میرا سارا مال تم لے لینا یہ تو ہوا اس شخص کی طرف سے ایجاب اور جس سے کہا تھا اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے یہ ہو گیا قبول اور ایجاب اور قبول کے باہم ملنے سے جس ارد کا وجود ہوا اس ارد کا نام ہے ارد موالات ارد موالات سمجھ رہے ہیں ایک شخص نے کسی سے کہا کہ آج سے آپ ہمارے مولا ہیں اگر میں کسی پر کوئی جنایت کروں مثلا قتل خطا کا ارتکاب کروں جس سے میرے اوپر دیت واجب ہو تو تم میری طرف سے دیت ادا کر دینا اور جب میں مر جاؤں تو میرا چھوڑا ہوا سارا مال تم لے لینا تو یہ تو ہوا اس کی طرف سے ایجاب اور جس سے یہ کہہ رہا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے یہ ہو گیا قبول اور ایجاب اور قبول کے باہم ملنے سے کوئی نہ کوئی عقد اور معاملہ وجود میں آتا ہے نا تو اس ایجاب قبول کے باہم ملنے سے جو جس عقد کا وجود ہوا وہ عقد کیا کہلاتا ہے وہ عقد موالات کہلاتا ہے اور قبول کرنے والا شخص مول موالات کہلاتا ہے قبول کرنے والا شخص مول موالات کہلاتا ہے تو بہرحال ولا کی یہ تین قسمیں اول ولاء عق جو مول عطاقا کو میت کے موتک کو ملتا ہے دوسرے ولاء اسلام اور تیسرے یہ اس کو ولاء ہلف کہتے ہیں تو پہلے اس باب میں بابن فلولہ ہے اس کے تحت ولائے عفق کو بیان کیا ہے اس کے بعد جو باب آ رہا ہے اس میں ولائے اسلام کو بیان کیا ہے اس کے بعد دو باب چھوڑ کر دو باب چھوڑ کر ولا کی تیسری قسم کو بیان کیا ہے سمجھے اس باب میں ولائے عطق کو بیان کیا ہے جو کس کو ملتا ہے مئیت کے موتک اور مولیاتا کو اس کے بعد متصلن جو باب ہے اس میں ولائے اسلام کو بیان کیا ہے اور اس کے بعد دو باب چھوڑ کر پھر تیسری قسم کو بیان کیا ہے ولائے حلف کو باب ان فل ولا تو ولائے عفق کس کو ملتا ہے میت کا ولا کس کو ملتا ہے آزاد کرنے والے کو آپ نے ہدایہ ساز کتاب البیوں کے اندر پڑھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بے معرط سے مانا کیا ہے اور شرط مراد کیا یعنی بے کے اندر ایسی شرط جو مقتضائے عقد کے خلاف ہو مقتض عقد کے موافق ہے تو اس شرط کے ذکر کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں کرتا ہے اب مثلاً جو ہے تم نے کہا بھائی ایک پاؤ جلیبی دے دو میں کھاؤں گا اب یہ کھاؤں گا نہیں کیا مطلب یہ تو مقدار کے خلاف نہیں ہے کھانے والی چیز کھانے ہی کے لیے خریدی جاتی ہے تو اس سے بے فاصل ہو جائے گی کس نے کھانے کی شرط لگا دی تھی نہیں تو بے معاشر سے آپ نے منع فرمایا ہے بابل فرولا حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ ام ممنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارادہ کیا بریرہ نام کی ایک بندی خریدنے کا ارادہ کیا انتشریہ جائز حضرت ام المومنی حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کیا کہ خریدیں وہ ایک باندھی جس کا نام بریرہ تھا کس لیے تھی پوہا تاکہ اس کو آزاد کریں تاکہ اس کو آزاد کریں جاریاں تھیں نا باندھی بکری تھوڑی تھی گوشت کھانے کے لیے خریدنا تھا آزاد کرنے کے لیے فکلا اہلوہا تو اس باندھی کے مالکین نے کہا کہ نبی اکا الہ اللہ والا احا ہم ہم تمہارے ہاتھ اس باندھی کو بیچیں گے اس شرط پر کہ اس باندھی کا والا ہمارے لیے یعنی وہ باندھی تمہارے پاس جانے کے بعد اگر مال چھوڑ کر مرے اور اس کا کوئی وارث صاحب فرض اور اسباب نہ ہو اور ہو کیا نہیں ہے تو پہلے سے معلوم ہے سمجھے نا تو اس سورت کے اندر وہ مال بطور والا ہم کو ملے گا بھائی تم کو کہاں ملے گا تم نے بیچا پیسہ لے لیا تم کو ملے گا غلط ہے نا انہوں نے یہ شرط لگائی تھی کہ میں یہ باندھی تمہارے ہاتھ ہم لوگ یہ باندھی تمہارے ہاتھ اس شر پر بیچ رہے ہیں کہ اس باندھی کا ولا ہم کو ملے گا کیا مطلب مطلب یہ کہ جب اگر وہ مال چھوڑ کر مرے گی اور اس کا کوئی وارث صاحب فرض یا آسما نہیں ہوگا تو وہ مال ہم کو ملے گا اور آزاد کس نے کیا تھا آزاد کون کرے گی حضرت عائشہ تو گویا آزاد کرنے والے کو تو کچھ نہیں اور بیچنے والے کو پیسہ بھی لیا سمنگ اور پھر بعد میں والا بھی یہ نا انصافی کی بات ہے کہا اس باندھی کے مالکین نے کہ ہم بیچیں گے تمہارے ہاتھ اس باندھی کو اس شرط پر کہ اس کا والا ہم کو ملے گا وضاکرت عشت ال رسول اللہ صلی اللہ وسلم تو یہ بات ذکر کی حضرت عائشہ نے رسول اللہ علیہ وسلم سے فقال آپ نے فرمایا لا یم نوکا زالکا لا یم نوکا زالکا نہ رو یا اگر لا یم نہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو یہ پہلے نہیں ہوگا نہ روکے تم کو خریدنے سے ان کی یہ شرط ان کی یہ بےہدہ شرط اور اگر رفع کے ساتھ ہے تو تجمہ یہ ہوگا نہیں مانے ہے تمہارے لیے خریدنے سے ان کی یہ شرط یعنی انہیں بکنے دو اس کا کوئی اعتبار نہیں فائنر والا آ لمن آ اس لیے کہ والا اسی کو ملتا ہے جس نے آزاد کیا تم خرید کر کے آزاد کر دو گی تو اس کا والا تمہارے لیے ہوگا ان کے شرط لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ایک حدیث اور پڑھو <تصفح> اللہ کے رسول سے آسان نے فرمایا کہ والا اس شخص کے لیے ہے جس نے دام دیا اور دام اس نے دیا جس نے خریدا اور خریدا حضرت عائشہ نے تو والا بھی حضرت عائشہ کو ملے گا مسل مذکورہ میں والا اس شخص کے لیے ہے یعنی غلام یا باندھی کا والا اس شخص کے لیے ہے جس نے دام دیا اور دام اس نے دیا جس نے خریدا زیادہ والا کس کے لیے ہوگا جس نے خریدا اور خریدا حضرت عائشہ نے مسئلے مذکورا زیادہ والا حضرت عائشہ کو ملے گا تو والا اس شخص کے لیے جس نے دام دیا وہ و لن اور اس غلام یا باندھی کو نعمتِ عطق سے نوازا یعنی آزاد کیا اس غلام یا باندھی کو نعمتِ عطق سے نوازا یعنی اس کو آزاد کیا تو وہی اوپر ہے <تصفيق> ولاقا